نہیں کوئی وجہ ختم کرنے کے لیے کیوں وجہ نہیں ہے بہت جلدی الحمد للہ بلال مین وہ بھی نسائن اشد اللہ شریق وہ اشد ال محمد نعتر ارسول خاتم الله وعلى اللہ علیہ وسبی اجماعین مباح پچھلے مجلس میں جو باب سید بخاری سے کتاب القاب سے جس کی شروعات ہم نے کی وہ باب, باب فضل الفقر فقر کی فقیرت کا بیان اس بات میں امام بخاری نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ فقر کوئی عائد نہیں بلکہ فقر ایک اپنی ذات میں خود ایک فقیرت ہے اور صحیح بخاری کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں فخر کے اعتبار سے فدیرت کی حدیثیں موجود ہیں جن میں سے ایک حدیث ہم سے پہلے دیکھی جو خود صحیح بخاری مسلم کی تھی ایک اور حدیث ہے جسے امام ابن اقبال نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تج تم تم قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے ائی نہ فقرا اہار امت یو مساکین اہا جب تم قیامت کے دن جمع ہوگے تو اللہ کی طرف سے پکار لگائی جائے گی اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں فمول آپ فرماتے ہیں کہ پخرا کھڑے ہوں گے جو غریب مسلم فائننشلی ڈسیبلڈ جس کا آپ کہیں یہ کھڑے ہوں گے فیوقال الرحمد عامر تم ان سے پوچھا جائے گا تمہارا عمل کیا ہے دنیا میں تم کیا کیا کیا ربنا اب طلئی کا نا فصبر کہیں گے ہمارے رب اے نے رم کو آزمائش میں ڈالا ہم نے صبر کیا تو فقر سے ہم کو آزمایا قلت سے کمی سے محتاری سے ہم کو آزمایا ہم نے صبر کیا وہ آخری تل غیرنا و سلطانہ اور اللہ تون مال اور پوزیشن آور دوسروں کو دیا ہم کو نہیں دیا دا. ہم کو تم نے آزمایا مصیبت میں ڈالا فخر میں ڈالا ہم صبر کیا ہم نے صبر کیا مال اور بڑا عہدہ اور پاور دوسروں کو دیا تم نے فیاق اللہ ہو ہو اللہ تعالیٰ کہے گا بالکل صحیح. صحیح کہہ رہے بالکل صحیح کہہ رہے ہو قال فيدخلون الجنه قبل الناس باقی سارے لوگوں سے پہلے یہ جنت میں جائیں گے ويبقى شركه الحساب على ذوي الاموال والسلطان اور حساب کی سختی مالدار اور پوزیشن والے ان کے لیے باقی رہے گی اس حدیث کو امام ابن باجر نے روایت کیا ہے اور تاریخ خاکسان میں شیخ ادبانی کہتے ہیں اس کی سرت حسن ہے تو اس حریف سے بات معلوم ہوتی ہے کہ خوراک کی فقیلت یہ ہے کہ وہ جلدی چھوٹیں گے کیونکہ ان کے لئے حساب کا سر درد نہیں ہوگا زیادہ کچھ تھا ہی نہیں تو حساب کا ایک دیں ہم تو ڈیبٹ میں چل رہے تھے ہم تو کبھی میں چل رہے تھے پریشانی میں تھے ہمارے پاس زیادہ کچھ تھا نہیں کھا پیا ختم کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا پہنا پہنا پرانا کیا پیون لگایا پھر پہنا تو یہ حالت ان کی دنیا میں تھی فقر فاتح کی قیامت کے دن ان کو ترجیح دی جائے گی مالداروں سے پہلے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا مالدار بھی جنت میں جائیں گے اگر واقعی ان کے پاس ایمان اور اتباع ہو اور نیک آمار ان کی زندگی میں ہو लेकिन उनको टाइम लगेगा आज उल्टा है आज पैसे वाले को आगे भेजा जाता है गरीब आदमी पीछे फास्टपोर्ट से वो आगे छला जाता है लाइट पर भी आते हैं तो अपना एक बिजनेस क्लास होता है उनको पहले छोड़ते हैं और जल्दी जाने के लिए बुकिंग कुछ करा लेते हैं पैसा इसके पास बसा नहीं गरीब बेचारा लाइन में खड़ा रहता है بعد میں اس کا نمبر آتا ہے زون 3 میں زون 2 میں زون 1 قیام کے دن خراب پہلے جائیں گے زون ون والے وہ پہلے جانے والے اس کے بعد یہ لوگ آئیں گے لیکن یہ ایسے نہیں جائیں گے ان کو حساب ہی دینا پڑے گا مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا مال کا کیا, کیا؟ تو مال اپنی ذات میں ایک نعمت ہے لیکن نعمت کا تو حساب ہونا ہے تو زیادہ ملا ہے تو زیادہ حساب تھوڑا ملا ہے تو تھوڑا حساب تو, تو امام بخاری نے یہاں فقر کی فبیلت بیان کی ہے خصوصا نیس اعتبار سے بھی کہ دنیا میں فخرا کو صافین کو چونکہ محتاج بھی ہوتے ہیں تو قسم کی ان میں آجزی کمزوری پستی پائی جاتی ہے اور سماج دھیرے دھیرے محتاج کو ذلیل سمجھنے لگتا ہے محتاجی ضلعت نہیں ایک آدمی دنیا میں غریب گھر میں پیدا ہوا پڑھا لکھا نہیں ماں باپ پڑھے لکھے نے نہیں, نہیں پڑھایا اس کو بے کیا کریں اس کو اس کا قریب کے لیے کچھ آئی محنت مزدوری کیا اور اسی میں زندگی گزارا اس خود کا گھر نہیں تھا کرائے کا تھا گھر میں بہت زیادہ آسائش کی خرائش کی چیزیں نہیں تھیں بچے وہ ایسی جی بھی ایسی زندگی گزار کے چلا گیا ایسے آدمی عام طور سے دنیا میں چیخ ہے چیخ ہے بھائی چلتا ہے ایسا جا جاتا ہے اس کے آنے سے عورت نہیں آتی بچے میں وہ کونے میں آ کے کہیں بیٹھ جاتا سلام کر کے بیٹھتا کوئی جواب دیتا اس کا کو کوئی نہیں بھی دیتا کوئی پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں اس کو کون آگے بیٹھا قیامت کے دن جو فکر فاقے میں اللہ سے راضی رہے ہیں. اس لیے کیا کہا مارے ڈم تم نے ہم کو آزمایا ہم نے سبر کیا شکایت نہیں کی اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا دوسروں کو مال ملا دوسروں کو پوزیشن ملی ہم کو نہیں ملا ہم نے کبھی شکایت نہیں کی تیرا انکار نہیں کیا بغاؤ نہیں کی ہم راضی ہی رہے ہیں. جیسا ہمارا لگن کو رکھے گا ہم رہے گی سب کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں تقدیم ان کی ہوگی ان کی اس کوالٹی کی وجہ سے ان کو مقدم کیا جائے گا جزا امبیما صبر تم فن ناقبار فرشتے بھی جنتیوں سے خاص کر کی ہے احل احل احل احل مستحق ہے اس کی باقی سے بڑھ کر کے آئے یہ جزا امبیما صبر تم یہ بدلا ہے تمہارے صبر کا بدا ایسا زبردست ہے بال والا پہلا کر چھوٹا تھا تمہارا فخر فاکہ تھا اس میں گھیرا تھا اس میں کمیاں تھی اس کے اندر اب نہیں دوسرا والا گنج اچھا تو پھر اس دن کا کریں یہ فخر کی فقیلت ہے بس شرطے کے انسان فخر فاتے پر راضی رہے صبر کرے اللہ کی شکایت نہ کریں خالی کچھ کرنا ہی نہیں شکایت نہیں کرنا صبر کرنا لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ صبر سے اوپر ایک لیول ہے وہ سب کو نہیں مٹا وہ اے روا پرمانے لمبی بحث کیونکہ آپ ابھی حجر نے اگر آپ فتح باری ٹھیک ہے بہت لمبی بحث کی ہے اس پر فقر اول ہے ایمانداری اول ہے کچھ لوگوں نے ایسا کہا کچھ نے ایسا کہا درمیانی رائے کسی کی ہے بہت سارے اقوال اس میں اس میں ہم جائیں گے بہت وقت جائے گا لیکن خود جو حدیث ہے اس میں تو ہے کہ فقر کی اپنی ایک شان ہے ماداری کی اپنی ایک شان ہے اور ان میں کہ رقلا کا کہنا ہے کہ دونوں آزمائش جیسا کہ حدیث آگے بھی آئے ان لیکن صبر کر لے آدمی فقر یہ اس کی اپنی عظمت ہے اور شکر کرے آدمی مالداری پر صرف اتقادی نے قلب سے زبان سے اور عمل سے بھی اے آل دا شکر اس کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہو اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے عمل میں ظاہر اللہ نے دیا ہے اس کو تو اما بن حت روبی کپاحت دے لے تو دے اگر ایسا مالدار ہے اس کی اپنی ہے ایک دم دونوں کو اس طرح سے کمپیئر کرنا کہ یہ افضل کی یہ افضل ایک مشکل کھانا اس کی اپنی فطیرت ہے اس کی اپنی فضیلت ہے, ہے لیکن آپ دیکھیے کتنے آسان چھوٹے پہلا کیا تم لوگ اللہ تو ہم کو کچھ نہیں دیا ہم صبر کیے ان کو دیا ان کو دیا ہم کو, کو نہیں دیا جاؤ جنگ میں جاؤ ختم آسان حجل کے میدان سے آسانی سے نکل جانا بہت بڑی بات ہے کے میدان سے آسانی سے نکل جانا ہے بہت بڑی بات ہے تو اس حدیث یہ بات معلوم ہوتی ہے مسلم کے ایک حدیث میں دونوں حالتوں کے بارے میں اپنی فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آجب علی امر مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے ان امر ابو کلب اور اس کا ہر معاملہ خیر خیر ہوتا ہے ولی صداق علی احدی اللہ علی اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی کہ اس کا ہر معاملہ خیر ہو انسابت و سرا اُسکرو فقین اللہ اگر اس پہ آسودگی کے خوشحالی کے حالات آتے ہیں شکر کرتا ہے اور یہ شکر کرنا اس کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے وہ انسابت خیر اللہ اور جب اس پر تنگی مشقت پریشانی کے حالات آتے ہیں تو صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے اچھا ہی ثابت ہوتا ہے یہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امتحان دونوں طرح کا ہوتا ہے وہ نبلو کم شر و خیریف ہم تم کو شر اور خیر دونوں کے ذریعے آزماتے ہیں امتحان کے طور پر ہے۔ کبھی زندگی میں ایک چیز غالب ہوتی ہے کبھی دوسری اس انسان کی زندگی میں ایک چیز زیادہ غالب ہوتی ہے تو وہ گرفاقہ بیماریاں پریشانیاں اسی میں وہ ٹوٹتا رہتا ہے چکی میں پستا رہتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ کو نہیں چھوڑنا اچھے دن زیادہ آتے نے اس کی زندگی میں ایک مصیبت سے نکلا دوسری دوسری سے نکلا تیسری دوسر میں پھنستا رہتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچتا اللہ ایسا کیوں کر رہا میرے ساتھ اللہ مجھ قبول تو نہیں گیا نہ ایسا نہیں سوچتا وہ اس یقین کے ساتھ جیتا ہے یا نہیں دیا وہاں دے گا یہاں تکلیف دے رہا وہاں راحت دے گا وہ میرا رب ہے جو چاہے کہ اس کا بندہ اس کے ربا میں میری ربا ہے ربا آلہ درجہ ہے صبر سے صبر میں کیا ہے حب سے نفس سے سیلف کنٹرول بس کنٹرول کرو شکایت مت کراؤ یہ سب رضا رضا میں ایک الگ لذت ہے اللہ نے جو کیا اچھا کیا صحیح کیا میں راضی ہوں اللہ سے اللہ کو اگر یہ پسند ہے مجھے یہ پسند ہے کہ وہ اس مشقت میں بھی لذت محسوس کرنے لگے اللہ کی پسند کی جس پر میرا روضاضی ہے میرا تو جس کو پسند کرتا ہے میرے بھی وہی پسند ہے رضا آلہ درجہ ہے صبر سے علمان ابن قیم اللہ علیہ نے بھی تفصیل سے اس پہ بہت زیادہ بات کی ہے کہ رضا کا مرتبہ اور اس کی عظیم یعنی منازل میں سے ایک منزل ہے رضا بہت اونچی چیز ہے کیونکہ تیمیہ رحمۃ اللہ نے بھی اس بارے میں گفتگو کی ہے تو صبر سے آنا مرتبہ ربا کا تو اللہ سے راضی رہنا کہ آدمی اللہ سے راضی رہنا شکایت نہ کرے بلکہ اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرنے والا فردا ہونا چاہیے آدمی میں تو وہی سرحدی سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے فخر واقع یا مالداری بعض علماء نے کہا کہ زیادہ مناسب اچھے سے اچھا یہ ہے کہ بندے کو دنیا میں کفاف ملے اور اناج مل جائے سب سے اچھی پوزیشن میں کون فوکرا میں سے ہے وہ یا مالداروں میں سے ہے وہ بابرما نے کہا یہ بیچ والا بہت اچھا کون جس کو نہ کم ملا نہ زیادہ اور وہ اللہ سے راضی کم نہیں ملا کیونکہ محتاج نہیں پڑا زیادہ نہیں ملا کیونکہ سرکش نہیں ہو کم ملنے کی وجہ سے مختاری پریشانی نہیں آئی زیادہ ملنے کی وجہ سے شرارت نہیں کیا اس نے ایک بیچ میں رکھا کافی اور اس سے کفایت کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کے دیے رس پر رضا بھی نصیب کفایت کے ساتھ اگر قناعت جمع ہو جائے تو بہت اونچا مرتبہ ہے اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاح کو جوڑا ہے کامیاب سکسیزفل سکسیزفل وہ بھی جس کے پاس زیادہ سکسیزفل وہ ہے جس کے پاس ضرورت کے مطابق ہو اور وہ اس پر خوش ہو بات والا زیادہ مشکل ہے خوش ہونا لیکن اس پہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ کی سب ضرورت کے وقت ملا خوش رہا اسلام اس کے پاس اگر ہے تو ٹھیک ورنہ کچھ فائدہ اس لیے تین نعمتیں ایک حدیث میں ذکر ہوئی آپ نے فرمایا اور یہ بہت جامع حدیث اس کو یاد رکھنا چاہیے قد افلاح من اسلم وہ روزی خکفا پر گیا وہ جو اسلام تھا اس کو اللہ نے اسلام کی نعمت عطا کی بڑی نعمت یہ کھانا پینا نہیں بھوکا مارا چلے گا اسلام کے بغیر نہیں مرنا چاہیے اللہ تمۃ اللہ اللہ وہ کہا بھوکے مت مرو غریب مرو نہیں کہا کے مارو مارو نہیں کہا, لیکن کہا مسلمان ہی مرو اسلام سے ہر کے مت مارو خداف الحمد کامیاب ہو گیا کہ اسلام دائرہ بروزی کا اور اس کو رزق دیا گیا کفاف کفاف نہ کم نہ زیادہ نہ ضرورت سے کم کہ کمی کا احساس ہو نہ ضرورت سے زیادہ کہ سخشیات وکن نہ آتا اور اللہ تعالی نے جو کچھ اس کو دیا تھا اس پر قناعت بھی اس کو دی دل اس پر کانے ہو گیا او دیا اللہ نے مجھ کو شکایت پیدا نہیں ہوئی ایسی حس نہیں پیدا ہوئی جو حرام کی طرف لے جائے کرا کیا ہے کیا آدمی اللہ سے شکایت نہ کرے اور اس سے زیادہ کے لیے حرام کی طرف نہ چاہے تو جس کو اللہ نے اسلام دیا کافی رزق دیا کافی نہیں کافی کافی اس رز اور کناپ اس کو بھی یہ تین نعمتیں جس کو ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد قد کے ساتھ یقیناً یقیناً وہ کامیاب ہو گیا تو کامیابی یہ ہے کہ انسان کو بقدر کفایت رزق ملے اور دل بھی اس کا فقیری سے محفوظ رہے اس کو اس پر کناپ نصیب ہو کنا ایک قسم کی بادشاہت ہے اور پھر ایسا آدمی اسلام پر بھی ہو تو ایسا آدمی بہت کامیاب ہے اسلام اور کفایت اور کناچ تین چیزیں مل جائیں تو آدمی کامیاب ہے امام مسلم اس کو کفایت ہے حدیث نمبر 15 یہ فقر کے باب میں ہے عن عبد وائل رحمہ اللہ قال ادنا خباب ابو وائل رحم اللہ کہتے ہیں ہم حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی یادت کے لیے گئے فقال تو کہنے لگے بیمار تھے کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ببا کا اجر نہ المارا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا اب اللہ دے گا ہم کو یقین ہے پمنا من مما با لمبیا خرمی ہچری لیکن ہم میں سے کچھ ایسے لوگ پہلے ہی گزر گئے انہوں نے دنیا میں سے اپنی نعمتوں کا حصہ نہیں لیا یعنی ہجرت کی اور ہجرت کے بعد پھر جھگڑی ہوئی اللہ نے فتوحات دی مسلمانوں کو اور وہ سارے وعدے جو دنیا میں کیے تھے مال و متا کے مال غنیمت کے خوب مال اللہ نے دیا صاحب کو مغانی مکتی رتن اللہ نے کہا بہت غنیمت کے مال بھی ملیں گے تم کو ہم اس سے کچھ لوگ ایسے رہے کہ جنہوں نے اپنا عجم نہیں لیا چلے گئے یعنی دنیا کا حصہ نعمتوں کا اور یہاں کی فتوحات کا نئیلاق جلے گئے ان کے آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے من ہوم مساب ابن امیر ان میں سے ایک صحابی تھے جنہوں نے اپنا دنیا کا نعمتوں کا حصہ نہیں لیا قربانی دی اور اسی طرح سے دنیا سے چلے گئے دنیا کا حصہ مال و دولت کا نہیں دیا ان میں سے مصعب ابن عمیر خودیہ دن نم یہ رہا عہد کے دن یہ قتل ہوئے اور ایک چادر انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑی تھی بدت رجلا بدار حال یہ تھا کہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ ان کے سر پر ڈال دیتے سر چہرہ ڈھانپنے کے لیے پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈال دیتے تو چہرہ کھل جاتا فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم آن ونجعل علی ہے ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر اس سر کے جو پتیاں یا گھاس ہوتی ہے اس کو ڈھانپ دو تو گھاس سے ان کے پاؤں کو ڈھانپا گیا کہنے لگے من اینچ ای لہو سمور تہوی بوہا یہ تو چلے گئے اب ہم میں سے کچھ لوگ باقی رہ گئے یعنی ہمارے جیسے لوگ کہ ان کے پھل ایک پک گئے اور وہ چن چن کے پھل, پھل توڑ کر کھا رہے ہیں یعنی جنہوں نے قربانیاں دیں یہ چلے گئے ہم رہ گئے اور ہمارے لیے ساری فتوحات مان و دولت ہم کو مل رہا ہے اور ہم پھل جیسے انسان چن چن, چن کے توڑتا ہے ویسے اور کھاتا ہے لذتیں اڑاتا ہے یہ دنیا کی ساری نعمتیں آج ہمارے پاس آ رہی ہیں یہ لوگ چلے گئے جو ہم سے پہلے انہوں نے قربانیاں دی تھی لیکن انہوں نے دنیا کا حصہ نہیں لیا اور ایسے حال میں دنیا سے گئے ایسے حال میں گئے کہ ڈھنگ کا کپن بھی ان کو نصیب اتنے فخر و میں گئے تو صحابہ میں سے اچھے اچھے صحابہ کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اس طرح سے دنیا سے کوچ کیا کہ دنیا میں فخر خاقے میں گزارن کی اگر تاریخ لی جائے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی لیکن یہ بہت شروع کے ایمان لانے والوں میں سے تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی مدینہ بھیج دیا تھا اور اتنا قرآن پڑھتے تھے دعوت دیتے ہو اپنے کہ ان کا نام مقری پڑ گیا تھا قرآن پڑھنے والا پھر قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے اسلام کی تو ان کے بارے میں بات ہے اسی طرح سے ابراہیم اپنے عبد الرحمان ابن اول دوسریواج کہتے ہیں اندر عبد, عبد الرحمن ابن عوف کے پاس کھانا لایا گیا روزے سے مصعب ابن مصعب کہ ابن عمیر قتل ہوئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے وہ اند تھی ارجلا بدت راسو بدا راسو کہ مساوی میں عمیر قتل کیے گئے اور مجھ سے بہتر تھے اور ان کا حال یہ ہوا ان کا حال یہ تھا کہ جب کفن دیا گیا ایک چادر میں تو ان کا چہرہ ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں پہ کپڑا ڈالا جاتا وہ چادر ڈالی جاتی تو چہرہ کھل جاتا سر کھل جاتا اور ارا قال خوطی الحمت وقیر <مِّنِّي> اور کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ قتل کیے گئے اور وہ بھی مجھ سے بہتر تھے پھر ہم پر دنیا کھول دی گئی دنیا کی نعمتیں ہم پر کھول دی گئی اوقات اوقین امینت دنیا ما اوقین یا کہا کہ دنیا میں سے ساری نعمتیں ہم کو دی گئی جو عطا ہوئی وقت خشی نہ انتخو نہ اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالی ہم کو دنیا ہی میں دے رہا سمجالب کی حتہ تڑکتا ہاں پھر رونے لگے اور کھانا بھی چھوڑ دیا یعنی صحابہ اپنے سے پہلے جو لوگ دنیا سے گئے ان کی حالت ذکر کر کے ان کی قدر کرتے تھے یہ انہوں نے فخر و فاقے میں زندگی گزاری اور آخری وقت میں یہ حال ان کا تھا اور ان کو جو فطحات نصیب ہوئیں ان کو جو مال و دولت ملی اس پر اپنے بارے میں ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو آخرت میں لیں گے اور ہم کو آخرت میں محروم کر دیا جائے اور کفار کی طرح ہم سے کہہ دیا جائے کہ تمہاری جتنی نعمتیں جو کچھ اچھے کام تم نے کیے ہیں اس کا بندہ تم کو ہم نے دنیا ہی آخرت میں تمہارا کچھ حصہ لو حالانکہ ایسا نہیں ہے لیکن ایمان خدشات پیدا کرتا ہے جو آدمی ڈرتا ہے آخرت کا یقین رکھتا ہے اپنی کوتاہیوں پر ڈرتا ہے اس کو ہمیشہ یہ خوف لائق رہتا ہے تو ایسی ایسی چیزوں سے ڈرتا ہے جس کے بارے میں یقین ہوتا کہ ایسا نہیں ہوگا لیکن آدمی کو خدشہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا یقین اتنا قوی ہوتا ہے اور اپنے بارے میں تقصیر کا احساس اس پہ اتنا غالب ہوتا ہے تو صحابہ باد کے دور میں جب وہ تو ہاتھ کھولیں تو اس وقت میں اپنے بارے میں ڈرتے تھے اور اپنے سے پہلے جانے والوں کا تذکرہ کرتے تھے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ نے فرمایا وہ یوم عرد الدین اکف ارن اور جس دن کفار کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا عذاب کے طور پر ادہب تم طیباتی حیات حکم دنیا تماری زندگی کی جتنی طیبات تھیں تم دنیا میں تم کو مل گئیں اور تم نے ان سے ملے اڑا لیے فل یوم تجزون عذاب الهولی مما کنتم تستكبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم ترسقون اج تم کو ذلت کا رسوائی کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم دنیا میں زمین میں نہ تکبر کرتے تھے غمن کرتے تھے اور تم برے برے کام کرتے تھے تو یہاں پر جو اشارہ ہے کہ کفار سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم نے اپنی ساری قیبات حاصل کر لی موج مستی کر لی ساری نعمتیں تم نے حاصل کر لی صحابہ اس آیت کو اپنے بارے میں سوچتے تھے کہ آیت کفار کے بارے میں سراہت ہے جس دن کفار کو آگ پر پیش کیا جائے گا ان سے کہا جائے گا ایمان والوں سے نہیں لیکن صحابہ اپنے بارے میں ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا حال یہ نہ ہو جائے اچھا آدمی وہ ہے جو کام کر کے کام کا معاوضہ اللہ سے چاہے دنیا میں شہرت دنیا میں مقام نہیں چاہے بلکہ دنیا میں اگر اس کو اپنے دینی کام کے بدلے کچھ ملے تو ڈرے کہ کہیں دنیا ہی میں تو اللہ دے کی چھٹی نہیں کر رہا ہے اس بات سے ڈرے صحابہ اس سے ڈرتے تھے یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں دے دے اور آخرت میں نام دے, دے اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ مومن کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی کفار کو دنیا میں دیتا ہے آخرت میں نہیں دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ و مومن حسنا اللہ تعالیٰ مومن کی کسی نیکی کے بارے میں ظلم نہیں کرتا یو کا بحافی دنیا فی, بحا فی آخر نیکی کے بدلے اسے دنیا میں بھی عطا کیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی جزا اس کو ملتی ہے وہ اب ملکا فر فیوت عامو بے حسنات مہاملہ بحال دنیا جہاں تک کہ کافر ہے شرک کرنے والا کفر کرنے والا اسے جو کچھ اللہ کے لیے اس نے دنیا میں کیا تھا دنیا ہی میں اس کے بدلے کھلا دیا جاتا ہے اس زمانے میں جو کفار مشرقین ہوتے تھے وہ اللہ کو ماننے والے تھے لیکن پھر بھی شرک کرتے تھے وَمَا إِلَّا اختر شرک تو وہاں ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو اللہ کے لئے عمل کرتے تھے لیکن شرک ان کی زندگی میں تھا اس کے باوجود ان کا عمل قبول نہیں ہوتا تھا اللہ کے لیے تو ایک کافر ایک مشرک جب اللہ کے لیے عمل کرتا ہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی نیکی کے بدلے اسے کھلا کے معاملہ تمام کر دیتا ہے حت ادا افاخر حسن یہاں تک کہ جب آخرت میں پہنچے گا تو پھر اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی جس کی جزا دینے کی ضرورت ہو ساری نیکیاں تو تو خالی دنیا ساری نیکیوں کا بدلہ تجھ کو مل گیا اب باقی کیا رہا کافر کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے تو بعض اوقات ایک آدمی کافر ہے فاسق ہے برا ہے لیکن دنیاوی ترقیات دکھائی دیتی ہے مال اس کے پاس ہے گاڑیاں اس کے پاس ہیں گھر اس کے پاس ہے دنیا میں شہرت اس کو ملی ہوئی ہے عہدہ اس کو ملا ہوا ہے بادشاہت اس کو ملی ہے ہی سوچ ہیں بروں کو کیوں ملنا اچھوں کو کیوں نہیں ملا اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے دنیا ہی میں دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن اللہ سے مطالبہ نہ کریں لیکن مومن مومن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی دیتا ہے اور اگر دنیا میں کم دے تو اس کا بدلہ آخرت میں ضرور دیتا ہے اللہ تعالیٰ مومن کی کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا اس لیے اچھی زندگی گزارنا اپنی ذات میں جینے کی توفیق ملے اس پر بھی شکر واجب ہے دنیا کا کچھ نہ ملے دین ملے چاہے ساری تکلیفوں کے باوجود اس پر بھی شکر واجب ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جنت میں جہانے کے بعد جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے الحمد للہ جنتی کہ جنت کی رہنمائی عطا کی جنت کا رستہ بتایا جنت کے رستے پہ چلایا جنت میں پہنچایا ہدایت کے مراکب ہے ارشاد توفیق یہاں تک جنت میں پہنچا دی الحمدللہ وما الحمد لولا پما اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں تھا اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی کبھی ہدایت نہیں پا سکتے تھے اپنی نفی جب تک آدمی نہیں کرتا ہے توحید کا کمال اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے میرا علم میری عقل میری صلاحیت میری ریسرچ کچھ نہیں اللہ تعالی جب تک ہدایت نہ دے نہیں ملتا لہذا دنیا میں اگر کسی کو کچھ نہیں بھی ملا ہے اگر اس کو دین کی نعمت ملی ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر واجب ہے دین کے نعمت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں مال و دولت دین کے مقابلے میں حقیقی چیز ہے اس کی کوئی قیمت نہیں اللہ مومن کو بھی دیتا ہے کافی کو لیکن دین اللہ اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے لہذا اللہ نے کسی کو اگر دین کی نعمت دی ہے توحید سے نوازا ہے سنت کے راستے کی توفیق دی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ایسا آدمی کفواہ مشرقی کو جات کو دیکھے مٹروں میں جا رہے ہیں بنگلوں میں رہ رہے ہیں کھا رہے ہیں, پی رہے موج مستی کر رہے ہیں اور ان پر, ان پر اشعاش کرے ان کو دیکھ کر رشک کرے اس نے اپنے دین کو ذلید کیا اس نے دین کی ناقدری کی اللہ نے تجھ کو وہ دیا جو اعلیٰ ترین نعمتوں کی چھوی ہے اس کے بغیر جنت کی نعمتیں نہیں مل سکتی تو ان نعمتوں کی بجائے تو دنیا کی گھٹیا نعمتوں کے پانے والوں پر رش کر رہا ہے تو یہ افسوس کی چیز ہے تو دین کی نعمت بہت بڑی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ غور کریں اور عمر ابھی اللہ تعالیٰ سے کیا کہا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ دنیا میں اپنے مزے اڑا لے اور ہم کو اللہ آنے. جس انسان کے سامنے آخرت ہو اسے دنیا کی قلت ضلعت اور تکلیف میں مبتلا نہیں کرتی جس انسان کے سامنے آخرت کے وعدے ہوں اور ان وعدوں پر اس کا یقین ہو تو دنیا کی قلت سے اس کو دکھ نہیں ہوتا ایسا آدمی راضی رہتا اور آگے بڑھ جاتا ہے ایسے آدمی کو دنیا کی محرومی دکھ نہیں دیتی جس درجے کا کمال کا یقین ہوگا تو اس درجے کی کیفیات اس کو نصیح اصل زندگی اندر والی ہے کہ بار سب تماشا ہے باہر جو سب کو دکھائی دے رہا سب تماشا ہے لہ اصل اندر کی زندگی جس کو اندر کی لذت نہ ملے باہر کی لذتیں اس کا سکون قائم نہیں کر سکتی ہے اللہ بکر اللہ تتم عند خبردار دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے نظم ہوتا ہے اللہ کو کھو کے اطمینان کی تلاش بے وقوفی اور جہالت ہے اللہ ہم کو پاک عید میں نام رکھتا ہے تو اگر اللہ نے ہم کو ایمان دیا توحید دی توحید کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے بعد اگر ہم کو دنیا کی زیر و زینت اور یہاں کی نعمتیں نہیں ملی ہے،, آت نہیں اس پر دکھ کرنا وقت ہے اس پر دکھ کرنا وقت ضائع کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کا مانوری جو دنیا کی جلد ملنے والی نعمت وہی کا تعلیم ہو الاض جلد ملنے والی دنیا جس کا سارا ارادہ اور ساری طلب دنیا ہی کی زندگی کے نعمتیں جلد ملنے والی اچل نہ لبو ما مشا لمن ہوئی ہم جس کو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں جلدی سے دیتے ہیں سب نہیں دیتے سب کو نہیں دیتے ہر ایک اس کی چاہت کے مطابق نہیں دیتے جس کو چاہتے دیتے ہیں اس کی چاہے جو ہم چاہتے ہیں وہ دیتے مطلب دنیا کے طالب کو بھی سب نہیں ملتا اللہ کو کھو کے دین کو چھوڑ کے بھی سب نہیں ملتا اب دیکھیے آدمی کو آتا ہے رشتے دار شرط میں پڑے ہوئے چھوٹی مثال دیتا ہوں بڑی مثال اس کے بعد جنگو تھک تو وہاں بھی ہو گیا نا ایل ایس ہوا ہوا درگاہ پہ نہیں جاتا دیکھ ایسی مصیبت آئی تیرے اوپر بعض اوقات یہ بھی اگر پرائمری سکول میں ہو تو یہ بھی ٹگمگ ہو جاتا ہے کیوں تکلیف آ رہی کے بعد پھر بھی بیمار ہوئی پھر اس کے بعد بچہ بیمار ہوا اب میری حالت خراب ہوئی میرا بھی ایکسیڈنٹ ہوا کیوں ایسا ہو رہا میرے ساتھ میں صحیح جا رہا یا غلط جا رہا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان کو دیکھیں ٹھیک ہے جو لوگ درگاہ میں جا رہے ہیں ان کے ایکسیڈنٹ نہیں ہو کیا درگاہ پہ جاتے جاتے ہو رہے उनका क्या जितने बाबा हैं दवाखानों में ले जाते वो आईसीयू में भी जाते उनके का भी हालात आते पुलिस उनको भी पकड़ के ले जाती है वो सारे लोगों के अंतरियामी होते हैं पुलिस पकड़ने आ रही मालूम नहीं देता उनको छापा मारा पुलिस पकड़ के ले जाती है गाड़ी में वो पुड़िया बनाते रहते हाँ उनका कंपाउंडर भाग जाता کہ وہ پہلے اس میں دکھتا ہو دیکھتا ہو, پولیس جاتا ہو بابا اندر بزی رہتے وہ رہتا ہے اس کو یہ معلوم ہی ان نہیں آتی جو شرک اور کفر میں پڑا ہے کیا وہ بیمار نہیں ہوتا شرک اور کفر میں پڑے ہوئے کیا پکڑ آتا وقت نہیں آتا ان کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے ان کو تکلیف نہیں پہنچتی ان کو دکھ درد نہیں ہوتا ہے. کیا خوش خوش رہتے اسے آگے دہائی کو بار گوشت کی کیا ان پر تکلیفیں نہیں آتی کیا وہ دواخانوں میں نہیں کیا ان کے کی ایکسیڈنٹس نہیں ہو کیا ان کے کی جواب نہیں چھوڑ رہے کیا وہ خود خوشیاں نہیں کر رہے نہیں یہ کچھ ہمارے پاس کرونا میں کتنے لوگوں نے خودکشی کی ریسیشن میں کتنے لوگوں نے پھانسی نہیں بھی حالات آتے ہیں حالات پیارے ہیں اس لیے کہ دنیا دار امتحان یہاں ایک کے بعد ایک آزمائش آتی رہتی ہے آدمی جب دین کے راستے پہ آتا ہے تو شیطان اس کے دن میں وسو سے ڈالتا ہے پہلے تو چتانا نہیں تیرا اب ایسا کی ہو رہا گلط جا رہا بابا کو چھوڑا نہ دیکھ تیرے حالات ایسے ہو رہا. بہت نماز پڑھتا پڑھ اب دیکھ کیسی مصیبتیں آئیں گی جی تیرے اوپر تو دین کی طرف جب آتا ہے تو اللہ اس کو جھٹکنے کے لیے تھوڑی سی اس کے اوپر مصیبتیں ڈالتا ہے یہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے دکھتا کے مانگتا سچا ہے کہ بس ڈسپلے کے لیے آیا ہے تھوڑے دن کے لیے ہر ایک کا احسان چھٹیاں تو دیندار ہیں چھٹیاں ختم ہو گئی تو واپس پرانی زندگی میں چھٹیاں تو امام صاحب سے پہلے مسجد میں آتا چھٹی کے دن موز سے بھی پہلے لیکن جب بزی ہو جاتا ہے تو پانچوں وقت کی نماز علاق کر دیتا تو اللہ تعالی باز مصیبت ڈالتا ہے دین پہ آنے میں مصیبت ہے دین چھوڑنے میں نہیں ہے کیا تو آدمی دن کیوں چھوڑتا ہے مصیبت یہاں بھی ہے مصیبت وہاں بھی ہے لیکن یہاں مصیبت ہے وہاں مصیبت نہیں ہے بے دینی میں یہاں تو مصیبت سے نجات نہیں ہے اور وہاں بڑی مصیبت منتظر ہے عقل مند آدمی وہ ہے جو دین کو چنے دینداری کو چنے چائے مصیبت رہے تاکہ بڑی مصیبت سے محفوظ رہے تو فکر فاقہ مومن کے لیے نہیں ہے. ہے. اور اس اللہ تعالی سب کو ہے اللہ نے فرمایا جو اس جلد ملنے والی دنیا ہی کا طالب اسے ہم جلد جلد جو چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دنیا میں دے دیتے لگو جہن یس اللہ مدمو محمد ہم نے اس کی بھی جہنم تیار کر رکھی ہے اس میں مضمون مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا بنا کے اس کو داخل کیا جائے گا عزت کے ساتھ نہیں جائے گا زری لو کے جائے گا ومن اراد اللہ خیر وساسا یہ مؤمن پیش اور وہ شخص جس کا ارادہ مقصود اصلی گول آخرت جس کا ارادہ آخرت ہو اور وہ آخرت کے لیے آخرت والی کوشش بھی کرے ہاں شرط ایک وہ ایمان والا بھی ہو ارادہ کرے آخرت کا اخلاص اس کے اندر عبادت دنیا کی نام شہرت مال اور یہاں کے عہدے کے لیے نہ کرے دین کا کام آخرت کے لیے کرے تو پہلی شرط اخلاص دو سایہ आखरत के लिए आखिरत की कोशिश करें मनमानी नहीं जैसे आपको पंखा ऑन करना तो आप पंखे का ही बटन दबा दे आप ट्यूब का कितनी भी बार दबाए ट्यूब का बटन दबाए दबा पंखा ऑन होने वाला नहीं तो मोजी साहब क्या होते गर्मे में भी भी क्या होते जिसका बटन है वो दबा दो ये मोटा सबक है आखरत के लिए آخرت کی کوشش کرنی پڑے گی آخرت کے لیے کون سی کوشش ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی کوشش سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ایک دن الصراط رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے تو آخرت میں کامیاب ہوگا تو پہلے ہوا اص دوسرے ہوا اتباع سندر تیسرا وہ مب میں اللہ کے یہاں بھی مومن ہو صحیح العقیدہ عقیدہ صحیح چاہیے اخلاص ہے ہاں سنت بھی ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے سنت کے مطابق کر رہا ہے لیکن بابا کے پاس بھی جاتا ہے قبروں پہ بھی سجے کرتا ہو سکے سے دعائیں کرتا ہے شک کرتا ہے کچھ کام کریں عقیدہ صحیح ہونا چاہیے قرآن کو مانتا ہے حدیث کو نہیں مانتا نہیں عقیدہ صحیح نہیں ہے وہ وہ مومن ایمان والا ہونا چاہیے کبھی کو نہیں مانتا نہیں ایمان اس کا عقیلہ صحیح ہونا چاہیے وہ مومن وہ اللہ کی میزان میں ایمان والا اولا ایک مشکور آ یعنی وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں آخرت میں قبول کی جائے تو معلوم ہے کہ انسان عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو وہ خود اللہ کے ہاں مقبول ہو اس کے لیے تین کام ضروری ہیں ایک آخرت کو مقصود بنائے دنیا کو نہیں دو سنت کے مطابق جی آخرت کے لیے کوشش وہ کرے جو نبوی رہنمائی سے معلوم ہوتی ہو اپنے دماغ سے کوئی بھی گھڑ کے عبادات نہ کرے جو جی میں نہیں کرے وہ کرے جس سے آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں. اور تین اپنے ایمان کو اپنے عقیلے کو صحیح کرے عقیلے کے بگاڑ سے اپنے آپ کو پاک کرے ایسا آدمی ہے جو آخرت میں کامیاب ہوگا یہ ہم نے پندرہ حدیثیں سے دیکھی اب اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں باب باب نمبر کیف عائش النبی صلی اللہ علیہ وسلم من دنیا اس بات کا باب بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی کیسی تھی کیسا جیتے تھے وہ لوگ اور کیسا دنیا سے وہ اپنے آپ کو خالی رکھتے تھے دنیا سے کیسے ان کی ساد یعنی و سامان سے کس طرح ان کی زندگی میں تخلی یا خلو ہوتا تھا بج بج آگے جیتے تھے لمبا واقعہ ہے اور بہت اچھا واقعہ بہت سارے سبق اس میں تھے اس رات کی قسم اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تھامتا رکھتا تھا بھوک کی تکلیف کی وجہ سے وہ خن تشدد الحاجا منل جو اور کبھی مجھے اپنے پیٹ پر اپنے بیلنس کو باقی رکھنے کے لیے پتھر بھی باندھنا پڑتا تھا بھوک کی تکلیف کی وجہ سے کہ ٹھیک سے آدمی کھڑا رہے ورنہ جک جائے تو پتھر باندھنا پڑتا تھا پیٹ پر وہ زمانے میں ایسا کرتے تھے لوگ وہ البکار تو یومن اللہ تریقی الربی اروج نامی ایک دن ایسی بھوک کی حالت تھی سوچا کوئی صحابی گھر لے جائے دعوت کھلائے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تو میں صحابہ کی جو گزرگاہ تھی جہاں سے صحابہ عام اور سیکھ جگہ ہوتی جہاں سے سارے لوگ جاتے ایسی جگہ میں نے دیکھ کے میں وہاں جا کے بیٹھ گیا جہاں سے سارے لوگ نکلتے تھے پر مر ابو بکری تو اتنے میں ابو بکر صدیق ہوتی اللہ تعالی سے گزرے فسات وان آیت من کتاب اللہ ما سال تو میں نے اسے سے کہا کی بات یہ اس کی تفسیر کیا ہے یا یہ ایسا پڑھیں گے کیسا پڑھیں گے واقعی کیسا ہے آیت کے بارے میں پوچھ پیچھے بیک گراؤنڈ دل میں یہ تھا کہ جب بات کریں گے ٹھہرو تم کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں چلو میرا گھر جائیں تو بھوکا تو نہیں توجیں گے بات بھی ہوگی اور ہاں کلام بھی ہوگا اور کام بھی ہوگا سارا بعد فخی سوچتے کہ جب بات کریں گے بات کرتے کرتے چلیں گے چلتے چلتے گھر جائیں گے گھر جائیں گے تو کھائیں گے تو کام ہو گیا علم بھی آیا اور کھانا ملا پمر ابو بکری فسال آئے تھے آیا کے بارے میں بتایا دیکھے گھر کو لے نہیں گئے ان کا احساس نہیں ہوا یہ بھوکا ہے ان کا دھیان پورا علم سوال پہ دھیان تھا سو ممرا عمر اس کے بعد حضرت عمر کا گزر وہاں سے ہوا آیا تم کتاب اللہ ماں سال ہو اللہ علیش بہانی فمر تمر گزرے مجھ سے بھی پوچھا یا اس کا کیا ہے بتائی اس کے بارے میں چلے گئے گھر کو لے کے نہیں گئے محمر ربی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے القاسم اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا فتح آپ نے اس کو دیکھا اس کو چہرہ دیکھ لی پوری کتاب میں کیا معلوم پڑ گیا مقدمہ دیکھ لی پوری کتاب پڑھ لی کیا ہے اس میں کیا حالت کیا ہے پوری چہرہ بتا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جانتے تھے چہرہ دے کے آپ بھانپ لیتے تھے کنڈیشن کیا کیونکہ آج سے ساتھ رہنے والا آدمی آج حالت بگڑی ہوئی دکھ رہی ہے کچھ تو کہتے ہیں آج جب آپ نے مجھ کو دیکھا تو مسکرا دیے وہ اور میرے چہرے پر جو آثار دکھائی دے رہے تھے نقشہ پورا دکھائی دے رہا تھا بھوک کے سارے حالات دکھائی دے رہے تھے اور میرے اندر جو کیفیت تھی آپ نے بھانپ لی ثم قال حر، ابو, حرر، ابو نے اباہر بلی نرمادہ ہوتی اباہر نر کو کہتے والے یا اباہر کو قلت لبئی یا رسول ابا کہ لبئی اللہ, اللہ کے رسول کا لاکھ چل ساتھ میں ساتھ میں چل آپ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے پیچھے موقع ملا چھوڑنا نہیں چاہیے اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مدیے میں سخی نہیں فدا آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے فدا کال اجازت مانگی پھر میرے لیے بھی اجازت ملی میں اور داخل ہو فی فوج پیالہ آپ کے گھر میں آیا ہوا تھا اور اس میں دودھ تھا تو کالا بن گھر والوں سے آپ نے پوچھا کہ دودھ کہاں سے آیا قالو لکا فلان کالو فلانا فلاں فلان آپ کے لیے ہدیے میں بیچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے تھے ہدیہ کھاتے تھے تو گھر والوں سے پہلے پوچھ لیتے تھے یہ کہاں سے آیا اس کی پوزیشن کیا ہے کھانے کی ہدیہ ہے ہے کیا ہے تو کہا آپ کے لیے ہدیے میں آیا ہے فلاں فلا نے بھیجا ہے کے قال باہر کو تو لبھائی کیا رسو ابھی سمجھتے آپ ملنے والا آپ نے کہا باہر کہا ہاضم اللہ کے رسول الحاق اللہ تیفت میں گوم لی جاؤ صفہ والوں کو بلا کے لاؤ صفہ کم سے کم ستر لوگ پر رہتے تھے ایک وقت بعض البا نے چار سو تک کی گنتی بتائی تو کہا نہیں جاؤ صفہ والوں کو بلاؤ کہتے ہیں کالا والے کون کہتے ابیاف آل السلام پہلے صفح اسلام کے مہمان تھے اسلام کی بنیاد پر مختلف علاقوں سے سفر کر کے آئے اور مہمان تھے مسلمانوں لا یعبون اہل ولا لایا ولا على احد ان کا کوئی گھرانہ مدینے میں نہیں تھا ان کی کوئی پراپرٹی مدینے میں نہیں مینیجر اور پیسہ تھا نہیں جس کے یہاں جا کر وہ ٹھہر سکتے تھے بارئی ولم یتنا ولم شعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب صدقے کا کوئی کھانا آپ کے پاس آتا تو آپ وہ ان کے پاس بھیج دیتے آپ اس میں سے کچھ نہیں کھاتے تھے وہی ارسلا علیہ وہ اصن ہا وہ اشر کا مفی اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا ہدیے میں کھانے کی چیز آتی تو آپ ان کو بلا بھیجتے اور خود بھی کھاتے اور اس ہدیے میں ان کو بھی شریک کرتے کہتے ہیں بسا انیخ جب آپ نے کہا جاؤ صفح والوں کو بلا دلاؤ تو مجھ بہت برا لگا بہت چوٹ پہنچی اس سے اب کیا کرنا ہے سفا والوں کو بلا کے لاؤ کہ ایک پیالہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے تو اب جانے کو میں جا کے بلا دا ان کو کہتے پسا آنی لاری جب بہت برا لگا پکو تو ماں ہد اللہ بنوفی اب اندر ہی اندر بات کر رہے ہیں آدمی جب پریشان ہوتا ہے تو خود سے ہی باتیں کرنے لگتا ہے اب اندر کیا چل رہا خود بتا رہے ہیں فا تو ماں ہد اللہ بنوفی علی سفا یہ ایک پیالہ دودھ کا اہل صفا کیا کام کا خون تو آپ کو میں تو زیادہ ہے پہلے میں پہنچا اس کا اور میری حالت کیسی ہو رہی ہے چکر آ کے گر رہا ہوں ایک روایت میں ہے کہ اسی واقعے میں اس کے بہت سارے طریق ہیں اس میں ایک روایت میں ہے ایک طریق میں کہ چکر آگے گری بھی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اٹھائے ان کو تو کہا کہ سب سے زیادہ حقدار میں ہوں یہ حالت کیسی غیر ہو رہی ہے تو ذرا میں ایک آپ پی کے مجھ کو تعلیم ملے گی سفاروں کا کیا اس میں اور پھر کہا گیا کہ فی رنی فکن تو انتی اگر سارے مجھ کو ہی حکم دیں گے ان کو پلا فکن تو ان عوتی اب نا اور جب ان کو پلانا شروع کروں گا میری تک کیا پہنچے گا ایک پیالہ ہے ان میں سے بلاؤں گا کچھ پی لیں گے رہ جائیں گے میری قسمت جانے والا اب اندر ہی اندر چل رہا ہے یہ سب نیگیٹو تھنکنگ لیکن دیکھیں کیا کہتے ہیں کہتے آتی اللہ صلی اللہ علیہ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے سواؤ کوئی راستہ تو تھا نہیں اس میں اللہ کا فرمان صاحب مانگتے تھے اس میں اشارہ اس طرف صحابہ مانگتے تھے رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے رسول کا حکم اللہ کا وہ میو کی رسول فخر اطا اللہ جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی جب آپ نے حکم دیا جا سک اللہ اب تو آپشن ہے ہی اپنے پاس کچھ ملے گا نہیں ملے گا سب بات کی بات جا کے بلانا پڑے گا کہتے ہیں هُمْ هُمْ ہمْ گیا ہم کو بولا تو بھی بولا اچھا اچھا چلو آگے ہو دعوت قبول کر کے وہ بھی آگے بولے <تصفيق> جاؤ تم پی لو ہم لوگ کو ضرورت نہیں نہیں سارے سہرے آگے ہو پستا نلاؤ انہوں نے اجازت چاہی تو آپ نے ان کو گھر میں آنے کی اجازت دی فتو مجالی سا ہوں اب سب آگے کرتے کے بیٹھ گئے اور اپنی اپنی نشست اپنی اپنی جگہ سب نے پکڑ لی اباہر خود کو لگ بھائی کیا رسول اللہ کا اے باہر کہاں اللہ کے رسول حاضر ہوں جو حکم چاہے فرمائے کالا خود خود تو لو پلان کو جیسا سوچے تھے ویسا ہی نکلا پلا کالا تحت پوی یہ رو الرجلہ فیش ربو خت میں نے وہ پیلا لیا ایک آدمی کو دیتا اور وہ پورا سیر رونی تک پیتا اور اس کے بعد میں ثم القدا پھر مجھے وہ پیلا لوٹا دیتا گرا چڑا فیشرب ہے تیار پھر اس کے بازو والے کو دیکھا پورا پیٹ جی بھر کے پیتا پھر واپس مجھ کو دیتا ثم میرو تو القدہ فیش شربو خیر پھر وہ مجھ کو لوٹا دیتا اور تو میور قدا حتا انتہائی تو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے چلتا رہا ایک دو تین جتنے لوگ تھے اہل صفا میں سے میں دیتا وہ پیتا سیروں کے پیتا واپس دیتا پھر دوسرے کو دیتا وہ سیروں کے پیتا پھر واپس دیتا یہ سلسلہ اس چلتا رہا یہاں کہ سب پیل گئے ہت انتہائی تو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد قد القوم کو یہاں تک گھوم پھر کے وہ پیالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور ساری قوم اہل صفا جتنے تھے سب کے سب ایک دم سہد ہو گئے تھے دودھ پکے پکھے فلقا فوت آگو آلہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں رکھا اہل رکھا اور میری طرف دیکھا اور مسکرائے ختم معلوم تھا ان کے اندر کیا چل ہے کیا چل رہا ہوگا پاسبل تو آپ میری طرف دیکھئے اور مسکور رائے کالا اباہر ایر وہ رہ تو ڈبئی یا رسول اللہ دبئی اللہ کے رسول قال بقی تو آنا وہ آنا بس اب دو ہی لوگ رہ گئے میں اور تم کو تو سڑک تھا یا رسول اللہ اللہ کے بالکل سچ بات ہے بالکل سچ بات ہے کیا گزر رہی ہوگی ان کے اوپر سوچیے آپ ایک تو بھوک پیاس پریشان اتنے دوسرا یہ کہ اتنی بڑی فوج ہے سب کو پلان ان کے ہاتھ سے پلا دیکھ رہے رہا اور مجھ کو نہیں مل رہا ہے اور میرا نمبر کب آئے گا اور ختم ہو تو کیا کروید میں رہ گئے کہ تم میں اور تم بچ گئے کہا شروع بیٹ جا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ پیو شریف بیٹھ گیا اور میں نے پیا تو ایشور شریف پیاما ضالا یا کبھی حقی ماں آجیب لو مسل کر بار بار میں پیالہ دینے جاتا اب اور, اور, اور, اور, اور بھی اور بھی یہاں تک میں نے کہا نہیں اس ذات کی قسم جس سے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اب اندر جانے کے لیے رستہ ہی نہیں یہاں تک اندر جانے کا رستہ بھی جام ہو گیا ہے اتنا میں سیر ہو گیا فل ہو گیا ہے آپ نے کہا لاؤ ادھر تو وہ القدا میں نے آپ کو پیالہ دیا فحمد اللہ و وشرب الفضہ آپ نے اللہ کی حمد و شنا کی اللہ کی تعریف الحمدللہ للہ میں کام ہو گیا سب یہ ہاں سب ہو گیا ایک پیارے میں ہو کیونکہ اللہ کی طرف سے برکت تھی تو اللہ کی حمد کی کیونکہ اللہ کے کی بڑھانے سے بڑھا تھا کری لیکن اللہ نے اس سے ضرورت پوری کر دی اور اللہ کی حمد کی پھر وہ سما بسم اللہ کہا وہ شہری اور جو بچا ہوا تھا آپ نے پی لیا بچا ہوا آپ نے پی لیا تو یہ واقعہ ہے اس میں کئی سبق ہے ہمارے لیے اس میں سبق بڑا سبق یہ ہے کہ کم وہ نہیں جس کو اللہ کم کرے زیادہ وہ نہیں جس کو اللہ زیادہ کرے کبھی اللہ تعالی کم کو بھی زیادہ کر دیتا ہے اور کبھی زیادہ کو بھی کم کر دیتا ہے اللہ سو تو رسک میں شاہ اللہ جس کی بھی چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اب دیکھیے ایک پیالے کی کیا حیثیت اور ابو رضی اللہ عطن آیادن دیکھ رہے تھے کہ پیالے میں کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو لگ رہا تھا کہ ابھی کیسے کافی ہوگا لیکن کافی ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے صحابہ میں یہ تھا کہ اپنی چاہت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح دیتے تھے جو کہا وہ مان سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ایک پیالہ کسی کافی بھی ہوگا لیکن سمجھ میں نہ آنے کے باوجود بھی آنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں کامیابی ہے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے اس واقعے میں سب سے بڑا سبق اگر دیکھا جائے تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا جاؤ لکھ رہا بلاؤ ان کو تو دل تو نہیں چاہ رہا تھا دل میں تو یہ ہو رہا تھا کہ کافی کیسے ہوگا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں تھی اندر سے یہ مان رہے تھے حکم آئے تو جانا پڑے گا جانا پڑے گا گئے بلایا اور پھر جب فرما برداری کی تو اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے پہلے ان کو پلا کے بھیجانے گھر کو دیکھ تو گوار ہے اس کا اور سب کو پلانے کے لیے دیا اور سب کو پلانے کے بعد پھر آپ نے پیارا رکھے گا اتنا ہے نا ختم نہیں ہوا کام اور زبان میں آپ نے مسکرا کر بتا دے ہے نا اور پھر دیا تو پیا اب اتنا پلا پلا کہ ان کے پاس جگہ نہیں رہی سی علما نے سلال کیا ہے کبھی کبھار ایک دم ہو کے کھانے میں کوئی کباہ نہیں ہے اتنا کہ اب جگہ نہیں جانے کی اور آپ نے سب سے آخر میں پیا اس میں ادب یہ ہے ابن حجر نے کہا ہے کہ پلانے والا سب سے آخر میں پیے گا اور صاحب البیت اس کے بعد پیے گا ابو ریل رضی اللہ عنہ سب کو پلا رہے تھے صاحب تو آخر گم شعبہ لوگوں کو پلانے والا سب سے آخر میں پیے گا یہ ادب ہے اور پھر اس کے بعد وہ پیے گا جس کی پراپرٹی ہے جس کی چیز ہے تو اس کے اخیر میں آپ نے پیا ان کے بعد آپ نے پیا تو اسلامی آداب میں سے اور اس میں آپ نے اللہ کی حمد و الصنا کی بسم اللہ کا اس کے بعد پیا تو یہ اس میں امام البخاری و تندی بکردک صحابہ کیسا جیتے تھے کہ بھوک کی حالت اتنی ہوتی تھی کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور یہ اس آدمی کا حال ہے جس نے سب سے زیادہ روایتیں کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا علم والا اتنا دین کی خدمت کرنے والا کیسا ہونا چاہیے اتنے اونٹ ہے ہاں اتنی پراپرٹی ہے اتنی جگہ ہے زمین ہے یہ اہل سفا کی طرح تھے بالکل وہی رہنے والے لوگوں میں سے تھے اور بھی کئی روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سائے کے ساتھ چلتے رہتے تھے تو یہ دین کی خدمت کرنے کے باوجود ایسی حالت بعد کے دور میں اللہ تعالی نے فوتوہتھ کھولا لیکن شروع کا دور اب دیکھیے اتنا سختی کا دور اتنا مشقت کا دور ایسا گزرا تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالی کم کو بھی زیادہ کر سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو کم زیادہ کی کوئی حیثیت نہیں مزید یہ کہ نیک لوگ بھی فقر و فاطے میں رہتے ہیں یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے اچھے سے اچھے لوگ بہرے نہ ان اللہ تعالی جیسے لوگ اتنے علم کے طالب اور علم کی نقل کرنے والے پیرست حدیثوں کی نقل کرنے والے لیکن ان کا بھی حال کیا تھا ان کے لئے کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا چکر آگے گرتے تھے اسی لیے ایک روایت میں کہتے لقد و انفی مابئی نہمبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ حجرتی میں نے خود اپنے آپ کو ایک حال میں ایک وقت ایسا بھی دیکھا کہ میں بھوک کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ کے ممبر اور حضرت عائشہ کے گزرے کے درمیان چکر آ کے گر جاتا تھا لشکر آنے والا آتا فیجلا انہوں کی میری گردن پر پا دے کر دباتا ان مجنون اس سوچ کے ساتھ کہ شاید یہ مجنون ہے جنون سے ٹھیک کرنے کے لیے اس زمانے میں ایسا کرتے تھے گردن پہ پاؤں رکھتے تھے کہتے ہیں کہ وہ ما بی من چنون ما بی الا ج مجھے جنون کی حالت پیش نہیں آتی تھی میں مجنون نہیں تھا لیکن بات یہ تھی کہ بھوک جو میرا ہی حال تھا تو ایسے حالات انہوں نے گزارے ایسے حالات میں وہ گزرے جیے اللہ ارب العالمین نے بعد کے دور میں ان کو بہت کچھ اطا کیا تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ آپ دیکھیے آپ کا بھی حال کیسا تھا اور آپ اس تھوڑے میں بھی دوسروں کو شریک کرتے ہیں اگر اللہ تعالی چاہے تو تھوڑے کو بھی زیادہ کر دیں اور اللہ چاہے تو زیادہ کو بھی کم کر دیں اس لیے اعتماد پیالے پر نہیں رکھنا چاہیے نگاہ پیالے پر نہیں رکھنا چاہیے پیالے میں برکت ڈالنے والے پر رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین چاہے تو اس پیالے سے پورے قافلے کو پلا دیں ایسے کئی واقعات ہیں کہ تھوڑا سا پانی وضو کا کافی ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے تو یہ مومن کے لیے ہے کہ اس کی نگاہ اللہ کی طرف ہوتی ہے برکت ڈالنے والا اللہ تو اگر اللہ نے کسی کو کم دیا ہے وہ اس کم کی وجہ سے بے کی طرف نہ جائے اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر جبے رہنے کی توائیں اب الحادہ لاغ و رفاق سلسلہ آج کے درس سے شروع کیا گیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے جمعہ سفر کے بعد دوبارہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا کل سے انشاءاللہ شاء اسلام کی شرح شیخ فرمائیں گے جس طریقے سے یہ دورہ بڑا اہم تھا مادی دور کے لحاظ سے ایسے ہی آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ابتدا کے واقعات ہو رہے ہیں اس طریقے اسے